اگر کسی انسان نے اپنی بیوی کو اپنی زوجہ کو انتی کوالکن کہا طلاق رضوی دی اب طلاق رجعی کے بعد اس عورت کی عدت گزر گئی اس عورت کی پوری عدت گزر گئی تو اس کے بعد بھی طلاق بائنہ ہو جائے گی وہ طلاق خود بخود طلاق بائنہ ہو جائے گی جو اس نے طلاق رجعی دی تھی تو پتہ چلا کہ لفظ طلاق جو یہ انتی تعلیم ہے سری جو لفظ ہے وہ بائن کا بھی احتمال رکھتا ہے وہ بائن کا بھی کیا رکھتا ہے احتمال رکھتا ہے وبہ عدت کے بعد کیا ہے اسی کے ذریعے سے وہ کیا حاصل ہوگا بینورت حاصل ہو جائے گی بائن ہونا حاصل ہوتا ہے فیقون حاضل وس فیقون حاضل وصل لحاظ ہے یہ والی صفت یہ والا وسط تعینی عہد المحتمل دو اہتمالوں میں سے ایک احتمال کی تعین کے لیے یہاں پر جو یہ بندہ انتی تالکن باینت وصف لے کر آیا صفتر آیا ہے یہ دو اہتمالوں میں سے ایک احتمال کی تعین کے لیے کیونکہ ان کی کے اندر دونوں قسم کے احتمال ہے انتی تالکن بائن کا استعمال بھی رکھتا ہے بینونت کا اور انتی تالکن سری کیا ہے طلاق رجوئی کا بھی کیا ہے اختمال رکھتے لفظ جو ہے انتقن کے الفاظ طلاق رجوئی کا بھی استعمال رکھتے ہیں اور انتی کی کے الفاظ تلا کے بائن کا بھی احتمال رکھتے ہیں لہذا یہاں پر بائن کی صفت لا کے اس نے ایک احتمال کو متعین کر دیا کہ میرے یہاں سے مراد تلا ہے میری یہاں سے مراد کیا ہے تلا کے بائن ہے تو لہٰذا تلا کے بائن ہو جائے گی اسی طرح البتہ لے کے آئے تو ان سے بھی جناب وہ اسی اس سے ایک مراد کو کیا کر رہے ہیں متعین کر رہے ہیں دونوں اہتمالوں میں سے ایک احتمال کو متعین کر رہے ہیں اس صفت کو لا کے باقی آپ نے جو مثال دی مسئلہ رجا جو ہے کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ انتال یہ ہے کہ میرے لیے کسی قسم کے رجوع کا حق حاصل نہیں ہوگا جو آپ نے وہ مثال دی مسئلہ رجعہ جو ہے وہ ممنوع اس کو ہم مانتے ہی نہیں اس کو وہ ہمارا مذہب ہی نہیں ہی ہم تو وہاں بھی یہی کہتے ہیں ہمارا مذہب تو اس مسئلے میں بھی یہی اگر کسی انسان نے یہ الفاظ کہہ دی ہے انتقن انتی اللہ اللہ رجحان علی علی کی تو ہم تو اس صورت میں بھی کہتے ہیں کہ وہاں بھی طلاق بائن ہوگی لہٰذا آپ کا اس صورت پہ قیاس کرنا یہ تویاس مال فارک ہے ہمارے نزدیک وہ مسلم ہی نہیں جس پر آپ قیاس کر رہے ہیں جو دلیل ہمیں پیش فرما رہے وہ ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک دلیل ہے ہی نہیں ہمارے نزدیک تو وہاں طلاق بائن ہوتی ہے ہمارے نزدیک تو وہاں طلاق بائن ہوتی ہے آگے فرما رہے ہیں فتح الباینتن طلاق بائن واقع ہوگی اس والی صورت سے جو انتقن بائر نتن کہا نیتن جب اس نے کسی قسم کی کوئی نیت نہ کی ہو او نو سن تین دو کی نیت کی ہو یا دو کی کیا کی ہو نیت کی ہو کیونکہ ہم پیچھے پڑ کے آ چکے ہیں کہ طلاق کے معاملے کے اندر دو جو ہے دو وہ نہ تو طلاق کا فرد حکمی ہے اور نہ ہی طلاق کا فرد حقیقی ہے طلاق کا فرد حقیقی ایک ہے اور طلاق کا فرد حکمی کتنا ہے تین طلاق کا فرد حکمی کتنا ہے تینداد دو کی نیت وہ معتبر نہیں ہوگی مطلب کے اندر کیا ہے کہ یا تو فرد حقوق مراد لے سکتے ہیں یا فرد حقیقی یا تو ایک مراد لے سکتے ہیں ایک کی نیت کر سکتے ہیں یا تین کی دو کی نہیں کر سکتے فرما رہے کہ یہ تو طلاق بائنا واقع ہوگی ازالم تکن لہو نیت ان شب یہ کہ اس نے کسی قسم کی نیت ہی نہ کی ہو یا دو کی نیت کی ہو تب بھی طلاق بائن ایک واقعہ ہوگی اما ازا نوس خلاسا اور اگر اس نے اور جب اس نے تین کی نیت کر لی تو فصلا تو پھر کتنی طلاقیں واقع ہوں گی تین طلاقیں واقع ہوں گی اب اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا فرد حکمی مراد لیتے ہوئے کیونکہ طلاق کا فرد کیا ہے تین جو کل ہوتا ہے وہی فرد حکمی ہوتا ہے نا تو تین تو لہٰذا تین ہی طلاق واقع ہو جائیں گی اگر انتی طالب البا ان سے اس نے تین کا ارادہ کیا تو کتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی تین لما برہ من قبل کیونکہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے یعنی کہ یہ حکمی اور فرد حقیقی کی بحث پہلے گزر چکی ہے کہ اگر فرد مرادلے تو نیت کا اعتبار ہوتا ہے یہ شروع میں بالکل شروع کے جو بالکل اوائل میں جو ہے نا وہ بات گزر چکی کتاب الطلاح کے بالکل شروع میں شاید آپ کو یہ یاد بھی ہو وا بقول واشن بَائِنُ اگر, اس نے وَلَوْ أَنَا اگر اس نے اپنے قول انتی سے مراد لیا واحد ایک طلاق یہ اگلے بات کر رہے ہیں انتی تالکن باین پوری مثال ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں انتی تالکن باین انتی تالکن سے اس نے ایک طلاق مراد لی و بقول باین اور اپنے باعن والے قول سے اس نے ایک اور طلاق یا البتہ البتہ والے کول سے اس نے ایک اور طلاق مراد لی یعنی کہ انتی سے ایک اور با یا البتہ سے دوسری اگر دو طلاقیں اس نے مراد لی اول او لیبتا تھا اخرا دوسری تو انتانی تو دو طلاقیں ہوں گی اور وہ دو طلاقیں بھی بائینہ ہوں گی وہ دو طلاقیں بھی کیا ہوں گی بائنا ہوں گی کیوں انسفہ یس لہ لائی کیونکہ یہ والی جو صفت ہے یہ بائنن البتہ یہ ایسی صفت ہے ایسا وصف ہے جو اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ ابتدان اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے آپ شروع کے اندر جہاں پر الفاظ شریف اور الفاظ کنایا پڑھ کے آئی ہیں پڑھ چکی ہوں گی وہاں پر آپ نے یہ لفظ بھی پڑھا ہوگا انتی بائنن اگر کسی نے کہا انت یہ کنایا لفظ تھا یہ سرینی کرایہ لفظ تھا یا انتی بائنن کہا یا انتی البتہ کہا تو یہ دونوں صورتوں کے اندر نیت اس نے طلاق کی کر لی تو کوئی سی طلاق ہوگی طلاق کے باعین ہوگی یہ آپ پہلے اس کا حکم پڑ چکی ہے تو لحاظ یہی فرما رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی صفت ہے جو اس بات کی صلاحیت رکھتی ہے کہ ابتدا اس سے ابتدان طلاق واقع ہو سکتی ابتدائی اگر اسے کیا جائے کہہ دیا جائے اور طلاق جائے تو بائن واقع ہوتی ہے. لہٰذا اگر اس نے اس صورت میں بھی تالک ان سے ایک طلاق اڑا دیں اور باعن سے دوسری لی تو دو طلاقیں طلاق بائن واقع ہو جائے گی واقع اسی طرح طلاق بائن واقع ہوگی وقزا سے مرادی ہے وقزا سے مرادی کسی طرح طلاق باہین واقع ہوگی اذا جب کسی شخص نے کہاشت طلاق کہ جب کہا کہ تو طلاق والی ہے تجھے طلاق, ہے طلاق سب سے بری طلاق صفت لے کر آیا کیا لے کر آیا صفت لے کر آیا سب سے بری طلاق کیوں لنما انما کیوں, کیوں؟, کیوں وہ اس صفت کے ساتھ طلاق کو موصوف اس لیے کر رہا ہے اعتباری اثر ہی اس کے اثر کے اعتبار سے وہ اف جو اف حش اس نے لفظ بولا ہے افحشت طلاق بری طلاق وہ اس کا اس لفظ سے اثر مراد لینا چاہتا ہے اس لفظ سے کیا مراد لینا چاہتا ہے اس کا اثر افحشت طلاق اس لفظ کا اثر مراد لینا چاہتا ہے اور اس لفظ کا اثر طلاق کے بعد میں طلاق کے باب میں طلاق کی صورت میں اس لفظ کا اثر بینونت ہے بائینہ ہونا ہے لہٰذا اس کا اثر جو ہے وہ ضرور واقع ہوگا تو اف طلاق سے اس کا اثر طلاق کے باب میں بائنہ ہی ہو سکتا ہے اور کوئی اس کا اثر نہیں ہو سکتا اس وجہ سے اف حشت طلاق سے وہ الحال اور اس کا اثر بینونا ہے فی الحال اس حالت میں فسارا لہٰذا اس کا یہ کول کپول ہی باتن ہی کی طرح ہو گیا طلاق قول انتی ہی کی طرح ہو گیا اسی طرح طلاق واقع ہوگی اس صورت میں جب کسی نے کہا انتی تالک الف بسر طلاق تجھے سب سے قبیز ترین طلاق ہے تجھے سب سے قبیز ترین طلاق ہے یوں کہا او اس طلاق سب سے بری طلاق ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> کرنا کیوں کہ ہم نے ذکر کر دیا کہ اس قسم کے الفاظ لا کر اس قسم کی صفت لا کر بندے کی مراد ان الفاظ کا اثر مراد لینا ہوتا ہے ان الفاظ کا اثر مراد لینا ہوتا ہے جو ان الفاظ کا اثر ہے برا ہونا فوحش ہونا اور جناب اخبس خبیص ترین ہونا ان کا جو اثر ہے اور طلاق کے باب میں ان کا اثر بینونت ہے طلاق کے باب میں ان کا اثر کیا ہے جی بینونت ہے وضا اسی طرح طلاق تعین ہوگی اضافہ صورت میں جب کسی نے کہا انتالکن طلاق شیفا انتقن طلاق و شیفان یا یوں کہہ دیا انتالکن طلاق الب آتی انتعلق ان تلاق ال دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقعہ ہوگی دونوں صورتوں میں طلاق بائن واقع ہوگی وجہ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اس نے کہا سے تالکن طلاق الباعت تجھے طلاق ہے بدت والی طلاق تجھے طلاق ہے کون سی بدت والی طلاق تو بدا سنت کے خلاف ہے بدت کس کے خلاف ہے جی سنت کے خلاف ہے جبکہ سنی طلاق سنت طلاق یہ ہے کہ طلاق رجعی دی جائے، طلاق رجعی دی جائے تو یہ طلاق بدن کی صفت لا کے طلاق اس طلاق کو رجائیت کی صفت سے نکالنا چاہتا ہے تو لہٰذا یہ طلاق رجعیت کی صفت سے نکل کر بینورت کی صفت میں داخل ہو جائے گی اور طلاق طلاق بائنا واقعہ ہوگی طلاق بائینہ واقعہ ہوگی اسی طرح جب اس نے کہا کہ تعلق طلاق کا تو یہ کس کی طرح ہے شیطان کی طلاق ہے یہ ویسے کوئی پاگل آدمی اس طرح کے الفاظ کے گا طرح اگر اس نے کہا الشیطان تو سنت کا سب سے بڑا مخالف ہے تو یہ سنت کے خلاف ہی طلاق واقع ہوگی اور سنت طلاق طلاق جو طلاق ہے وہ طلاق بائینا ہوتی ہے لہذا اس صورت کے اندر بھی طلاق بائنا ہی واقع ہوگی ٹھیک ہے سمجھ آ رہی ہے جی آپ اگلی سورت دیکھیں اسی سورت کے اندر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا اور امام محمد رحمہ اللہ کا تھوڑا سا اختلاف یہ جو ابھی تک ہم نے پورا کول پڑھا یہ تھا امام اعظم ابو حنیف رحمہ اللہ کی رائے اب آ رہی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ان سے ایک رائے ان کی آ رہی ہے وہ کیا فرما رہے ہیں کہ انتالا کہنے کی صورت میں طلا بَا کے کہنے سے انتی کہنے سے بائن مراد نہیں ہوتی بلکہ دونوں کا اہتمال ہوتا انتالانٹ کہنے سے دونوں کا اہتمال ہوتا طلاق رجوئی کا بھی اور طلاق بائن کا بھی کیسے وہ اس طرح کہ اگر کسی انسان نے اگر کسی انسان نے طلاق دے دی عورت کو حالت مخصوص ایام جو ہوتے ہیں عورت کے اُس حالت میں اگر کسی نے طلاق دے دی تو وہ بھی تو طلاق بدت ہوتی ہے تو وہ بھی کیا کہلاتی ہے طلاق بدت کہلاتی ہے آپ پیچھے اس کا حکم بھی پڑھ کے آ چکی ہوگی کہ اگر ایسی حالت میں یعنی حالت خیز میں اگر کسی نے عورت کو طلاق دے دی تو وہ طلاق بدت کہلاتی ہے لہٰذا یہاں اس کا یہ کلام انتقن البداع والا طلاق البدع والا اس کے اندر دونوں اختمال ہے کہ طلاق مراد ہے یا طلاق بدت مراد ہے طلاق باعین مراد ہے کیونکہ دونوں کا یہ احتمال رکھتا ہے بھائی وہ بھی تو بدت طلاق ہے نا حالانکہ وہ طلاق رجوئن ہوتی وہ طلاق کون سی ہوتی ہے حالت حیض میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو حالت مخصوص ایام میں اگر کسی کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ طلاق بدت ہوتی ہے وہ طلاق سنت نہیں ہوتی تو لہٰذا وہ طلاق رجی ہوتی ہے اور اس کا حکم طلاق رجی والا ہے. تو لہٰذا یہاں جب اس نے یہ کہا کہ انتی طلاق البدع اس کے اندر دونوں استعمال ہے طلاق کا بھی اور طلاق ب... طلاق رجے کا بھی طلاق رجح کا بھی یہ ضروری نہیں کہ طلاق بدت سے ہمیشہ طلاق بائن ہی واقع ہو نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ طلاق بدا سے طلاق رجی بھی مراد ہوتی ہے اس کی مثال وہ خود دے رہے ہیں ویزر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے ہاں اگر اس نے نیت کر لی بائنہ کی تو پھر طلاق بائنا ہوگی پھر طلاق, طلاق بائنہ ہوگی کبھار ہوتی ہے واقعہ کیا جائے طلاق رجوائی کو واقع کیا جائے حالت حیض میں فلاں بدھ منت نیتی تو ضروری ہے نیت کرنا ضروری ہے کیا نیت کرنا جب کہ امام محمد رحم اللہ کی رائے کچھ اور ہے امام محمد رحم اللہ کی روایت ہے او یا شیطان، یا تو رجعی واقع ہوگی. کیوں؟ قد حالت میں میں وہاں پر یہ رجعی ہی رہتی ہے فلا تسمۃ البینت الب شک, شک کی وجہ سے طلاق بائنا ثابت نہیں ہوگی شک کی وجہ سے طلاق بائنا ثابت نہیں ہوگی کیونکہ یہ تحقیقی طور پر تحقیقی طور پر طلاق بدت وہ ہوتی ہے جب حالت حض میں عورت کو دی جائے تو لہذا وہ تحقیقی ہے وہ یقینی ہے اب یہاں شک کی بنیاد پر یوں کہہ دے کہ یہ طلاق بائن ہے تو شک کی بنیاد پر طلاق بائن واقع نہیں ہو سکتی یہ امام محمد رحیم اللہ کی دلیل و قزا اگلی صورت و قزا از اعلی کل جبلی انتالبلی کسی طرح طلاق بائنا واقع ہوگی جب کسی نے کہا انتل جبلی تجھے طلاق ہے پہاڑ کی طرح تجھے طلاق ہے کس کی طرح پہاڑ کی طرح لام لا حال کیونکہ اس نے پہاڑ کے ساتھ تشبیہ جو دی ہے وہ ثابت کرتی ہے زیادتی کو کہ تلاک کے اندر زیادتی ہو لا حال یقینی طور پر لام حالت یقینی طور پر وہ زیادتی ہی کو ثابت کرنے کے لیے اس نے اسے تشبیح دی تلاق سے جو تشبی پہاڑ سے جو تشبیہ دی ہے یقینی طور پر تلاق کے اندر زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے تشبیح دی ہے وزادی اور یہ زیادتی جو ثابت ہوگی یہ اس بات کی زیادتی یہ وصف میں زیادتی ثابت کرنے کے لیے ہوگی اور یہ کس کے لیے آتی ہے وصف میں زیادتی ثابت کرنے کے لیے آتی یہ اس کی وصف میں زیادتی ہو تو طلاق کے وصف میں زیادتی کا مطلب کیا ہے کہ وہ طلاق طلاق کے سے کیا بن جائے طلاق بائی نہ بن جائے وہ طلاق طلاق رجوئس سے طلاق کے بائنا بن جائے یہی اس کی وصف میں زیادتی ہے اور اس طرح سے کسی چیز سے تشبیح دینا ہوتا ہی اس لیے کہ وصف کے اندر کیا ہو زیادتی ہو وہ قزا اضاق اسی طرح کل جب کہا یا مثل الجبلی کہا دونوں صورتوں میں طلاق بائنی کی واقع ہوگی لما قلنا کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ یہاں اس نے جو تشبیح دی ہے طلاق کو پہاڑ سے وہ اس لیے دی ہے تاکہ وصف کے اندر زیادتی ہو جائے طلاق کے وصف کے اندر زیادتی ہو جائے جبکہ مام ابویسرحم اللہ فرماتے پہاڑ کیا ہوتی ہے ایک چیز ہوتی ہے پکانا تشبیہ یہاں اس نے پہاڑ کے ساتھ طلاق کو تشبی دیا ہے واحد ہونے میں ایک ہونے میں اس میں ایک ہونے میں تو دونوں کے اندر اختلاف کا جو سمرہ ہے اور اختلاف کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر ہے وہ اس چیز پر ہے کہ جو طرف رحمہ اللہ ہے وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر تشبیہ جو دی گئی ہے وہ وصفیت کے اندر اضافے کے لیے جب کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرما رہے نہیں وصفیت کی زیادتی کے لیے تشبیہ نہیں دی گئی بلکہ تواخود ایک ہونے میں زیادتی کے لیے کیا ہے ایک ہونے میں عدد کی زیادتی کے لیے تشدد دی گئی ہے کہ تباش ایک ہونے میں تجھے طلاق ہے جس طرح پہاڑ ایک ہوتا ہے اس طرح تجھے بھی ایک طلاق ہے جس طرح کل جبل پہاڑ ایک ہوتا ہے اسی طرح تجھے بھی کیا ہے ایک طلاق یہ امام نبی صرح اللہ فرما رہے ہیں جبکہ ترفیر فرما رہے ہیں کہ نہیں پہاڑ تو ہوتا ہی ایک ہے پہاڑ سے جو تشبیح دینا ہے وہ وصف کی زیادتی کے لیے وہ طلاق کے وصف کے اندر زیادتی چاہتا ہے اور طلاق کے وصف کی زیادتی کیا ہوگی کہ طلاق رجوع سے نکل کر بائنا ہو جائے یہ دونوں کی دلیل ہے ہالم المرام اللہ عالم بے حقیقت الکلام